ابولت دعا چند تقاضے دعاؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے جتنا بھی چاہیے اس کو پھیلا لے ایک ایک دعا کو اس کے الفاظ کو آپ دیکھیے ان میں جن چیزوں کو مانگا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ بندے کو کیا ہونا چاہیے کیسا بننا چاہیے اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں لکھی گئی بلکہ چند مختصر جملوں میں دعا کے انداز میں اس کی تعلیم دی گئی ہے اس کی ایک خوبصورت مثال عیا نعبد و ایاک نستعین ہے چار الفاظ کے ایک مختصر جملے میں بندگی کی پوری تعلیم دعا کے انداز میں دی دی گئی ہے دعا آدمی کو یاد ہو جاتی ہے اور وہ مانگتا رہتا ہے اس کے ذریعے طلب کرتا رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے ویسا بنتا رہتا ہے اس طرح سے عبد یعنی اس کا حقیقی سچا بندہ بنتا چلا جاتا ہے یہ ہماری تعلیم و تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ ہیں یہ وہ صفات ہے جو دین میں مطلوب ہیں اللہ کی خشیت اللہ کی محبت اللہ سے اپنے گناہوں پر استقفال اللہ پر بھروسہ کی جو کچھ ملنا ہے اسی سے ملنا ہے جو کچھ چھن جانے والا ہے وہی چھیننے والا ہے جب یہ سوچ اور یہ کردار ہوگا تو دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا آخرت میں بھی جنت ملے گی اور دنیا کے اندر گلبہ بھی حاصل ہوگا ارشاد باری تعالی ہے یا ابود نیلا یشکر بی سیا صرف میری ہی عبادت کرے اور ذرہ برابر بھی کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرے اللہ نے زمین میں اپنی خلافت کا زمین غلبے کا وعدہ انہی سے کیا ہے جنہوں نے بندگی کی نسبت اس کے ساتھ قائم کر لی جو اس کے محتاج بن گئے اس کے فقیر بن گئے اور صرف اسی کے در پر آ کر کھڑے ہو گئے اور یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ ملے گا صرف اللہ ہی سے ملے گا اصل چیز دل ہے دل کے اندر اگر یہ ساری چیزیں جمع ہو جائے تو زندگی سدھر جائے گی نہ ہو تو نہیں صدرے گی دل کا معاملہ بھی اس نے اپنے ساتھ متعلق کر لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے میں اپنی دعا کا آگاز اکثر اسی دعا سے کرتا ہوں اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک ولم تملکنا منہا شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ ترمیزی اے اللہ ہمارے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہے جواہر بھی تیرے ہاتھ میں ہے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیا جب تُو نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تو تو ہی ہمارا ولی بن جا دوست بن جا ہمارا رفیق بن جا ہمارا مددگار بن جا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیکھیے کس طرح دل کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا گیا دعا کے لیے زباں کی کوئی قید نہیں دعا مانگنے کا اگر ضو کو شوق ہو توجہ یکسوئی اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے خواہ اردو میں ہو یا پنجابی میں خواہ پشتو میں ہو یا کسی بھی زباں میں دل کی یہ پکار زباں پہ آئے یہ کلم بارگاہ الہی تک پہنچتے ہیں اور اپنا اثر رکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ بندگی کا حاجت کا فخر کا تعلق قائم ہونا چاہیے یہ یقین ہونا چاہے کہ وہ بینیاز ہیں ہم فقیر و محتاج ہیں اس کے در کے بکھاری ہیں جو کچھ بھی چاہیے خواہ جوتے کا تسمہ ہی ہو اسی سے مانگنا چاہیے ہدایت و غلبہ بھی اسی سے مانگنا ہے فتح و نصرت بھی اسی سے ملنا ہے یہ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد کو اللہ کے ساتھ تعلق کو دل کے اندر راست کر دیتی ہیں ہم دعوت یا اپنے ذاتی یا دنیاوی کام کے لیے نکلے گھر سے نکلے کھانے کے لیے بیٹھے اٹ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرے اور صرف اسی سے مانگے جیسے جیسے یہ اخلاص پیدا ہوتا جائے گا کہ جو کچھ ملے گا اللہ ہی سے ملے گا کہیں اور سے کچھ نہیں ملے گا نہ بندوں سے ملے گا نہ اپنی کوششوں سے اور نہ عوامی تائید سے بلکہ جو کچھ بھی ملے گا وہ اللہ ہی سے ملے گا جتنا زیادہ اخلاص پیدا ہوگا اتنا ہی اور ملے گا جتنی نسبت دوسروں سے قائم ہوگی اتنا ہی کم ملے گا اور اتنی ہی مایوس ہوگی اللہ ہی سے سے سے ملنے کا کا کا اللہ اللہ پانے طلب کرنے کا یہ انداز دعا ہمیں سکھاتی ہے دعا عبادت کا مغز ہے خدا کی بندگی ہے اور یہی روح عبادت ہے اسی لیے قرآن یا ابود ان دونوں الفاظ کو بدل بدل کے ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے استجب مجھ سے مانگو مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا اور تمہاری پکار کو قبول کروں گا مزید فرمایا اندین ان عبیدتی سید خلون جہن جو لوگ گھومڑ میں آ کر میری عبادت سے منہ مو موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اب یہاں فوراً اسی آیت کے اندر دعا کی جگہ عبادت کا لفظ آ گیا کہ جو لوگ میری عبادت سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں وہی تکبر کرنے والے ہیں اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے یہاں دعا کے لفظ کو عبادت کے لفظ سے بدل دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں یہ دونوں ایک ہی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں حدیث کی ہر کتاب میں دعا کا ایک باب ہوتا ہے دعاؤں کی بے شمار کتابیں ملتی ہیں چھوٹے بڑے بہت سے مجموعے دیکھنے میں آتے ہیں امام نوی کی کتاب ال ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے عربی زبان میں بھی دستیاب ہے حسن و حسین کے نام سے دعا کی مشہور کتاب ہے اس میں سات منازل کے اندر اذکار اور دعائیں جمع کر دی گئی ہیں یہ بھی بآسانی با دستیاب ہے اسی طرح امام نسائی کی کتاب ہے جس میں رات دن کی ساری دعائیں جمع کر دی گئی ہیں اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں ملتا ہے اور عربی میں بھی موجود ہے چھوٹے چھوٹے مجموعے تو بے شمار ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول بہت ہی عمدہ کتاب ہے اس میں بیشتر مسنون دعائیں اور ان کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے شیخ حصول بنہ کی معصورات مسنون اذکار و دعاؤں کا بہت عمدہ مجموعہ ہے ابن تیمیہ کی الکلمت و طیب میں بھی عمدہ دعائیں ہیں یہ بھی ایک مختصر مگر عمدہ مجموعہ ہے حدیث کی ہر کتاب میں اور مشکات میں بھی دعاؤں کا الگ باب ہے اگر شوق اور طلب ہو تو ان کا مطالعہ مفید رہے گا ان گزارشات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ بغیر اللہ سے مانگے اللہ کا محتاج بنے اللہ کے دربار میں فقیر بنے کچھ بھی حصے میں نہیں آئے گا اسی کے نتیجے میں خدا کا قرب حاصل ہوگا حاجات پوری ہوگی خدا کے رضا اور خوشنودی جنت کا حصول ممکن ہوگا دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا اور آخرت میں بھی نیر زمین پر غلبے اور خلافت کا وعدہ بھی اسی تعلق کے نتیجے میں پورا ہوگا